مسجد میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم و رحمۃ اللہ استطعتم احباب زی وقار انسان اس دنیا میں بے شمار نفسیاتی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے پھر ہمت رکھتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں کر پاتا اور کرنے والے کام چھوڑ بیٹھتا ہے نفسیاتی طور پہ اتنا گر جاتا ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے ہوتے مگر وہ مجبور ہو کے صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ بیماری ہمارے ہر گھر میں ہے اور تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں اس جملے کے نیچے دبا ہوا نظر آتا ہے اس طرح کے عنوانات اگرچہ ہمارے اس ممبروں میں محراب پہ شاید مناسب نہیں لگتے لیکن کیا کریں جب بات اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ہے اصلاح کرنے کی ہے تو جو چیز ہمیں بلا وجہ دبائے ہوئے تو اس بوجھ سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے حضرات ایک شخص رات کے ٹائم میں گیا ہوں مسجد ہے صفوں کے اوپر ماتھا رگڑ رہا ہے اس کے وہ احساس نہیں ہے کہ دائیں بائیں کون ہے ماتھا رگڑے جا رہا ہے اور پھر جب میں نے قریب جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں گھبرا گیا اور شرم آ گیا اور اس کام سے رک گیا میں نے پوچھا خیریت ہے کہنے لگا یار اصل میں مجھ سے نماز نہیں پڑی جاتی میری پوری کی پوری جد جو ہے وہ نمازی ہے خاندان نمازی اب سب کہتے ہیں کہ تیرے دادا ابو تیرے ابو جی ان کے ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے محراب ہیں تو نماز نہیں پڑھتا لہٰذا میں محراب بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں حضرات یہ ڈر ہمارے اوپر جو مسلط ہے لوگوں کو خوش کرنا ریزن ناس لا ادرک لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں سورہ توبہ میں کہتے اتخشو نہ یہ کام لوگوں سے ڈر کے کرتے ہو یا لوگوں سے ڈر کے چھوڑ دیتے ہو فلاح احق ان انتخو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو ان کن تم مؤمنین ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے اور سورہ نسا میں مالک فرماتے ہیں یس من الناس لوگوں کی سائقی یہ بن گئی ہے یہ انسانوں سے تو چھپتے ہیں بچتے ہیں ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں, ہیں شرماتے ہیں ولا یس تخن امن اللہ لیکن رب سے ڈرتے ہوئے انہیں حیاتی ہے اور اللہ سے نہیں چھپتے واہ یہ جب آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں راتوں کو گزارتے ہیں یا اپنے معاملات زندگی گزارتے ہیں مالا یار من القول یہ عجیب و غریب کیفیتیں ہیں زبانوں پہ باتیں ہیں حالانکہ رب تو دیکھ رہا ہے تو لوگوں کے ڈر تمہیں لے بیٹھتے ہیں اور رب کا ڈر نہیں رہتا تو حضرات آئیے اپنی زندگی میں چند اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر خوف مسلط کیا ہوتا ہے مثال لیجئے بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے بیٹی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے اب شریعت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ شوہر یافتہ ہے شوہر دیدہ ہے شوہر فوت ہو گیا ہے اب یہ اپنی مرضی کا رشتہ دیکھ کے مرضی کا رشتہ دیکھ کے وہ فیب و احکو اسے شریعت نے اتنی چھوٹ اتنا اختیار دیا ہے کہ باقی زندگی گزارنے کے لیے یہ اپنے آپ کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ شادی کر لے اور جو اسے مناسب لگے وہاں رشتہ کر لے کیونکہ سمجھدار ہے اب اس نے دنیا دیکھی ہے اب یہ مچیور ہے اسے پتا ہے کہ مردوں کی سیکی کیا ہوتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے مگر یہ حق اسے سوسائٹی نہیں دیتی ماں کہتی ہے پوت زندگی گزار شد ہے لوکی کی کہن گے کو صبر ہی نہیں ہوا ہاں واقعی صبر نہیں ہوتا لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے گشت میں ہیں ایک عورت جس کا شوہر اس سے دور ہے فوج میں ہے اور اس نے جو جملے بولے ہیں علامہ ابن قطیر رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے جملے سن کے گھر آئے بیوی سے پوچھا بیٹی سے پوچھا کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنی دیر تک صبر کر سکتی ہے حضرات دین ایسی چیز ہے کہ جو حیا اور شرم کو آڑے نہیں آنے دیتا حق کے معاملے میں واللہ اللہ ہی من الحق حق کے معاملے میں شرم نہیں ہے بیوی نے بتایا بیٹی نے بتایا عمر لا بن گیا کوئی فوجی چار مہینے سے حد چھ مہینے سے زیادہ جو ہے وہ فوج میں رہے اور گھر نہ آئے محاذ پہ بھی ہو حالات جتنے مرضی خراب ہوں اسے اپنے اہل خانہ کے پاس آنا ہوگا حضرات یہ ہے دین یہ ہے حقیقت اب بیٹی ساری زندگی دبی رہتی ہے لوگوں کی باتیں سنتی ہے معاشرے میں سوسائٹی میں آ کے اگر جذبات سے مغلوب ہو کے پھر جب جائز راستہ ہم اسے نہیں دیتے وہ کسی نجائز وجہ سے شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ساری زندگی اس کو تانے دیتے ہیں لہذا کبھی بھی اس معاملے میں ایسی بیٹی جو اس حالات کے ساتھ گزر رہی ہو اور ان حالات میں دبی ہوئی ہو اس کی معاونت کریں میں اور آپ اس کا ساتھ دیں کہ وہ مزید آگے شادی کے لیے اپنا قدم اٹھائے اور حضرات بعض آئمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی کی ایک رات باقی ہے ایک رات باقی ہے اور اس میں میرے لیے ممکن ہو میری بیوی فوت ہو گئی ہے تو میں وہ بھی شادی کر کے پھر اس دنیا سے جاؤں گا میں ویسے نہیں جانا چاہتا حضرات یہ عزت ہے یہ آبرو ہے یہ مذاق نہیں ہے یہ استحضا نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر جائیں ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اہلیہ فوت ہو جاتی ہے اور انہیں ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت صرف جسمانی نہیں ہے مالی طور پہ گھریلو معاملات میں کھانے پینے میں کپڑے میں لین دین میں کئی دکھ جو ہیں وہ شیر کرنے میں زندگی کے ایام اور لہ لو نہار آسانی سے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شریعت نے اجازت دی ہے بچے والد کو اس لیے دبا کے رکھتے ہیں ابا انہیں اس عمر چیز کریں گا لوگ کی کہیں گے بھائی لوگ کیا کہیں گے ابو اگر غلط راستوں پہ نکلے تو پھر لوگ کیا کہیں گے پھر اس چیز کا احساس نہیں شہر فیصلہ آباد میں تین سال جنگ رہی ایک باپ کہتا رہا بیٹوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے مال ہے دولت ہے عزت ہے آبرو ہے میری ضرورت ہے لیکن بچے اس بات پہ مسر رہے بابا جان دے بڑے باری کیڑے چکراں پی گئے ہیں اصل میں فکر ہوتی ہے پیچھے جائیدادوں کے یہ دیگر معاملات اور بات ہم ڈال دیتے ہیں لوگوں پہ لوگوں کو کہنے دیجئے کیا ہوگا لوگوں کے کہنے سے لوگوں کو کہنے دیجئے آپ حق کی طرف مائل ہوں بے شمار مرتبہ ہم نے یہ انداز بھی دیکھا ہے آ کر کے مسجد میں نیکی کی طرف صحیح طریقے سے کھڑا بھی ہونے چاہتے ہیں دل بھی چاہتا ہے دلیل بھی ہے من بھی مان جاتا ہے مگر پھر جا کے گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ سنت کے مطابق ہاتھ اٹھا دیے سجے کھب لوکی کی کہن اللہ کی قسم لوگ ایسے کرتے ہیں دل مان رہا ہوتا ہے دلیل کا پتہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے لیکن دائیں لوگ کیا کہیں گے کہنے تو کیا کہہ لیں گے کیا کہیں گے کتنے آئمہ ہیں جو امام مسجد ہوتے ہیں جماعت کروانے کے بعد نا پیچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں یار جی میں دعا نہ منگائی تو لوگ کی کہنے گئے بھائی تجھے محبوب کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر نہیں نئی سے نئی چیز شامل کیے جا رہے ہو ذکر اور ازکار کی ٹائمنگ کا قتل کر رہے ہو یہ انفرادی اذکار اتنے اہم ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں دو منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ منت سلام و من کا سلام لوگ راضی ہو جائیں ساری زندگی بھی ان کے لیے دعائیں کرواتے رہو محبوب نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی انفرادی ذکر پہ توجہ دلائی ہے آپ ساری زندگی ان کے لیے دعا کرواتے رہے جس نے پاؤں نہیں ملانے وہ نہیں ملا وہ نہیں کہتا کہ یار یہ میرے لیے دعا کرواتا ہے چلو میں نبی کی سنت سمجھ کے ہی پاؤں میں لوں تو بھائیو لوگوں کی وجہ سے نہیں میں مسجد میں آیا ہوں لوگ کیا کہیں گے میں نے آمین کہہ دی تو لوگ کیا کہیں گے میں نے تشاہد میں انگلی ہلا دی تو لوگ کیا کہیں گے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی شرما رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں سارے کھاتے پیتے ہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا جب میں دعا مانگی کہیں گے پتہ نہیں کہڑیاں تھوڑا پہ گئی ہیں اللہ قسم شرماتے ہیں کچھ لوگ دعا مانگنے سے شرما رہے ہوتے ہیں تیرا انفرادی حق ہے تیرا رائٹ ہے تو مانگ تو محتاج ہے تو سائل ہے مانگنا سیکھ انسان مانگت ہے کروڑوں پتی اربوں پتی بھی ہو جائے وہ مزید ارب ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سائل بن کے سوالی بن کے بغیر گھبرائے جیسے ملتظم کے ساتھ چپک کے دنیا کی ہر زبان کا بندہ رب سے نہ ڈر ہو کے بولتا ہے اور شرم و حیا سائیڈ پہ رکھ کے گھبراتا ہے اور مانگتا ہے اللہ سے یوں مانگنا سیکھے لوگوں سے ڈر کے کبھی عبادت کو نہ چھوڑے شرک ہے یہ بھی لوگوں سے ڈر کے عبادت کو کسی کام کو مزین کرنا رہا ہے اور لوگوں سے ڈر کے گھبرا کے حق کو چھوڑنا شرک ہے کیونکہ آپ نے یہاں معبود کسی اور کو بنا دیا ہے معبود صرف اللہ ہے حضرات جناب ابو طالب کے بارے میں آپ سنتے ہیں کتنے بڑے خادم تھے اسلام کے کتنے بڑے معاون تھے دین کے کہاں کہاں ساتھ نہیں دیا محبوب علی صلاحت وسلام کا لیکن کون سی چیز رکاوٹ آ موت آ رہی ہے سانس یہاں پہ اٹکنے والی ہے کائنات کے سب سے سچے اور سچے با اخلاق با مروت با وقار اور با حیا وہ ہستی آ کے کہتے ہیں یا الہ اللہ اللہ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے پیار اکٹھے ہو جائیں میرے محبوب کے ایک جملے کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے خلوص سے کہا اے میرے چچا اے میرے چچا اور چچا کہنے کے اندر عجیب التجا تھی جب باپ نہ ہونا تو چچا کو چچا کہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب باپ کے قائم مقام سمجھ کے میرے چچا اللہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ دیجئے کل قیامت کے دن میں رب کو کہہ سکوں میرے چچا نے تیری توحید کا اقرار کر لیا تھا اللہ جنت دے دے اور چچا کہہ رہے ہیں بتیجا ہے تو سچا مگر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرے محبوب نے اپنا ذمہ اور فرض نہیں چھوڑا بلے ہوما ان ضلع ربک مدینے میں یہودی بچہ پتہ چلا بیمار ہو گیا مرغ الموت میں ہے سکرات میں ہے آقا ہی سلاح وہ سلام اس کے گھر چلے گئے یہ نہیں شرمائے گھبرائے لوگ کیا کہیں گے میں کلیسے میں چلا جاؤں نا مجھے ڈر ہوتا ہے جانے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے او میرے بھائی بازاروں میں چلا جاؤں لوگ کیا کہیں گے آقا نے دعوت بازاروں میں بھی دی ہے منڈیوں میں بھی دی ہے میلوں میں بھی گئے ہیں میں سرکس میں صرف اس لیے نہیں جاتا فلان جگہ پہ لوگ کیا کہیں گے ارے اگر ت نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے تو لوگوں کو مت دیکھ میرے محبوب نے جا کر کے بولا بیٹے کلمہ بول دینا کہیں کل اللہ الہ یا غلام کلّا اللہ الہ بیٹے نے ایک دفعہ باپ کی طرف دیکھا کیونکہ حالات کا مارا ہوا یہ جملہ ہر دور میں دباتا رہا ہے ابو اب کیا کہیں گے امی کیا کہے گی چچا کیا کہیں گے میری برادری کیا کہے گی رشتے دار کیا کہیں گے نظریں بھی سوالی ہیں چہرہ بھی سوالی ہے اس بچے نے سوالیہ انداز میں ابو سے پوچھا ابو آپ کیا کہتے ہیں قربان جاؤں اس باپ کے اوپر یہودی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہنے لگا ات ابل قاسم آج ابو کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھ کاسم کے ابو جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ وہ مان بھائی آپ بھی اصول بنا لیں ہم یہودیوں سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ حق آئے دلیل آئے شریعت آئے کتاب آئے سنت آئے سیرت آئے اسوہ آئے قدوہ آئے اور بینہ آئے واضح نصیحت موجود ہو اور پھر ہم کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ننیال کیا کہیں گے ددیال کیا کہیں گے میرے سسرال کیا کہیں گے دنیا زیادہ سے زیادہ یہی کہہ دے گی نا مرتد ہو گیا ہے لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ کون حق پہ ہے اللہ کو تو پتا ہے اتھک شو نہ ہو ان سے ڈرتے ہو نہیں ڈرا جائے حق کو قبول کرنے میں جو مسئلہ صحیح ہے اسے تسلیم کر لیا جائے وہ ذات کا مسئلہ ہو یا اللہ اور اس کی جو ہے وہ رسول کی بات کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہو اپنا ہو یا غیر کا ہو جو حق ہے مانو شرماؤ مت کے لوگ کیا کہیں گے لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے قبر میں آپ نے اکیلے ہونا ہے لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے جب میں اونچی آواز سے پڑھیا میری آواز ٹھیک نہیں لوکی کی کہن گئے بھی کیا کہہ لیں گے بالخطیاتی ثواب غلط پڑھو گے تو صحیح ہوگا نا کہیں غلط پڑھو گے تو کوئی سنے گا تو بولے گا بھائی یہ غلط ہے صحیح کر لو میں جا کے پوچھتا ہی نہیں ہوں قرآن لوگ سیکھنا چھوڑ گئے ہیں عمر دیسی سچ جائیے لوکی کی کہن گئے جائیے علامہ ابن ہضم سے پوچھیے وزیر تھے لوگوں نے باتیں کی انہوں نے لوگوں کی باتوں سے مثبت پہلو نکالا مسجد میں گئے تحیت المسجد مسجد کے بغیر بیٹھ گئے پاس میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کون نہیں مار کے کہا بابا کھڈا وڈا ہو گیا نو پتہ ہی نہیں ہے مسیطے بہن تو پہلے مسجد توفہ تحفہ دے دی تو دیتا ہی نہیں ٹینشن لے گئے لیکن مثبت پھر پڑھنے لگے, پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے حتیٰ کہ عید آ گئی عید والے دن عیدگاہ میں جا کے اللہ اکبر کول دو بچے بیٹھے سے کہنے لگا بابا ایڈا ہو گیا یہ بھی نہیں عید والے دن عید تو پہلے کوئی نماز نہیں دی. کہا یار پتا تو کرا کتنے ہوں کتنے نہیں ہوں دین سیکھنا شروع کیا آج وہ لیب لیب نہیں وہ لائبریری لائبریری نہیں جس میں ابن ہضم کی کتابیں نہیں ہیں ٹینشن لینی ہے تو مثبت لو لوگ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے کہتی ہے تجھے خلق کے خدا غائبانہ کیا کیا ہوگا یہ بھی پتا کر کے رب کیا کہتا ہے حضرات میں اور آپ کتنے مسائل ہیں جو اس وجہ سے دبا دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں روزہ افطاری کے ٹائم نا سجے کھبے پتہ ہوتا ہے ٹائم ہو گیا ہے اس لیے بیٹھے رہتے لوکی کہیں گے بہت ہی بھوک لگی ہے وہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے بات بھوک کی نہیں بات ذمہ داری کی ہے یہاں اب حکم ہے کہ افطار کر افطار کر روزہ کھول کتنے لوگ ہیں کہ جو اس لیے زکات دینا چھوڑ گئے ہیں لو جی جے میں لے کے ٹوریا تو غریباں گیا تو انہیں کہنا کی چکر ہے تھوڑا سٹیٹس میاں صاحب تھوڑا اے سٹیٹس ہے نہیں میرے بھائی لے کے مستحق کے دروازے پہ جا اور ڈھونڈ تو گرتا نہیں لوگوں کو چھوڑ کیا کہتے ہیں تُسی اتنے میں آیا جے آپ اس گھر کیا گئے ہیں اچھا میں نے ایک نوجوان تھا اور اس کے گھر کے اندر مسائل کو جانتا تھا مسکنت میں تھا میں نے ایک اپنے دوست کو سفارش کر دی کہہ دیا مجھے ایک دن جی یہ تو نہ لوگوں کا تعلق کی میں کہا جی کی ہے خیریت تو بندے صحیح نہیں میں کہا یار ربو بھی تو ظالمہ دین دیا مجرمہ نو دین دیا اللہ کبھی پیٹ کے معاملے میں نہیں دیکھتے کون ہے نشے ہے آپ اس کو دیتے ہیں یہ تو بندہ نشہ کرتا میں نے کہا جی اگر وہ نشہ نہیں کرتا نا ہم نے کوشش کی ہم نے علاج میں نے پہلے اس کا چھ مہینے علاج کروایا ہے کوشش کی ہے لیکن وہ علاج کے ساتھ صحیح نہیں ہوا اب اگر اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا تو گھر میں جو ظلم ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا لہٰذا جب اس کی ضرورت پوری رہتی ہے یہ سائیڈ پہ رہتا ہے اس کا جو ہے یہ پچاس سو کا ڈیلی کا خرچہ گھر میں کتنے فتنوں سے گھر والے بچے رہتے ہیں رب دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں دیتا رب نے کہا ہے کہ اس وجہ سے نہیں میں نے کوشش کرنی ہے میں نے علاج کرنا ہے میں نے غلط کو صحیح کرنا ہے لیکن جو اس کی پراپر ذمہ داری ہے وہ اس کو سمجھے مجھے تو کچھ ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اللہ زانیوں کو نہیں دے رہا شرابیوں کو نہیں دے رہا مجرا کرنے والیوں کو نہیں دے رہا تو میرے بھائی خصوصی طور پہ اس حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان میں قطن کسی کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی ازان ہی نہیں کہتے لوگ ہی کی کہنے گے۔ وہ بھائی گردن لمبی ہوتی ہے اللہ تعالی عزت دیتے ہیں قیامت کے دن سر بلند ہونا ہے میں نے اصل میں اسی جملے سے میں کبھی ممبر پہ نہ ہوتا اگر میں لوگوں کے کہنے پہ ہوتا میں جس ہاسٹل کے جس روم میں آیا تھا وہاں کے سارے اسٹوڈینٹس یہی کہتے تھے اوپئی ا تقریر تکروراں چ لویں لوکی کی کہیں گے انہوں بولنا ہی نہیں آتا بھائی اسٹارٹ میں ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھ کے آیا پہلا اسٹپ لینا پہلا آغاز کرنا لوگ کیا کہیں گے کتنے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے آج نوجوان اللہ کی قسم کام نہیں کرتے ماں باپ تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ کر لو بابا یہ کام میرے اسٹیٹس کے مطابق ہی نہیں میں فیس بک تے اپنے آپ ڈاؤن لکھیا فلاں جگہ تے میں آ لکھیا ہوں میں اتنے نا جی دہی پلے ویچا تو پھر چنگا تے نہیں نہ لگتا لوکی کی کہ دوست کوئی بات نہیں تو حق حلال کی کما تیرے محبوب نے سب کچھ کیا ہے کن سارے لوکاں دا دل بھی کرتا گھر چکے دا تاون کریے بیگم دا وہ اس وجہ تر جانے نے یہ ہوں کلی بھی کرن دیا ابا کی امی کی کہ آپ کی کہن گے لے ساری زندگی کلو زبردستی گتوں پڑ کے کام کروایا ہوں بوڑھی داری آئی تو پکوڑے کڈن دیا لوگ کیا کہیں گے نہیں تاوانو البر تکوا حق بنتا ہے اگر آپ غریبوں کے لیے بیٹھے ہیں افطاری لگا رہے ہیں آپ برتن لگا دیں آپ چیزیں پکڑ لیں اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے لوکی کہیں گے کہ حاجی صاحب چودھری صاحب خان صاحب راڑ صاحب ایم ایل اے صاحب ایم پی اے صاحب پروفیسر صاحب فلانے یہ کرن ڈے کچھ نہیں ہوتا میرے محبوب نے اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھوں سے ہی تھا آقا علیہ سلط وسلام نے گھر میں محاوت بھی کی تھی سا کتے سوٹ پاڑ جائے نا اُسی وہ رفو کراؤ دے چکر چ نہیں پے لو جی حالات ایڈے ماڑے آ گئے نا لوکی کی کہنے گیا رفو کرایا پایا سیتا پوایا میرے محبوب کے جسم کے اوپر کپڑوں میں کئی کی پیمند بھی ہوتے تھے بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم میں میرے محبوب کی تربیت میں پلے ہیں جناب عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو اور جو کمیز پہننا ہے اس پہ کئی کئی پیمند ہے اور باہر سے دنیا آ رہی ہے پروٹوکول ان کو دینا تھا اور انہوں نے آ کے دیکھنا تھا کہ ہاک میں وقت کون ہے جس سے کیسر اور کسرا کانپتے ہیں اسی پیون والے قمیض کے ساتھ پتھریلی زمین پہ کوئی گدا نہیں منگوایا سرحانہ نہیں منگوایا ٹیک نہیں منگوائی گول گاؤ تک نہیں منگوایا بازو کا سیرانا لگا کے لیٹ گئے ہیں چلو جب کوئی آئے گا دیکھی جائے گی اور جب آئے ہیں تو دیکھا ہے پتھریلی زمین پہ تو بولے عدل فنم یا عمر, عمر تو نے عدل کیا ہے اپنے ساتھ بھی قوم کے ساتھ بھی پتریلی زمین پہ بازو کا سیرانہ تجھے کتنی مزے کی نیند دے رہا ہے اور کیسر و کسرا جو ہے مخملی نرم گرم بستروں کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا ہے آج آئیے دنیا کی رضا سائیڈ پہ کر دے رب کی رضا رضی تو بلا ہی ربل اسلام دینا میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے کہ اچھے نہیں لگتے اور محبوب نے اس بارے میں دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی پڑھیں اللہ انی آ در کش شکا و سو الکا و, و شماطا دشمن کہا مارے دشمن ہسے دشمن بات کرے جی میں کہا لینا کلی ملازم سا یہ مینو ٹائم تے تنخواہ نہیں سی دیں میں دی بینڈ بجائی ہے ان فٹ پاتھ پہ بہ کے مسواکاں بیچیں ڈے نہ کوئی بات نہیں دن بدلتے رہتے ہیں آزمائش آتی رہتی ہے مسواک بیچنے سے مت گھبرائیں حق حلال کی کمائیں بچوں کو دیں کمانے سے مت گھبرائیں اور بڑے سارے مسائل ہیں بے شمار مسائل ہیں ہمارے اور وہ کیا ہے ان میں سے ایک مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم رسوم اور رواج کی دنیا میں کھو جاتے ہیں لوگوں سے ڈر کے گھر میں دروازہ دستک ہوئی باجی چاول لے لو اچھا یہ نہیں پوچھنا کہ باجی خیریت نال کی میں بنائیں جائے کی چیز ہے بس لوگ کیا کہیں گے یہ بھابھی نے یہ فلانے نے لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں لوگوں سے کبھی نہ ڈرا کرو کچھ نہیں ہوتا آتے ہیں میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے باجی آپ ہی آنٹی کیا بنایا ہے چاول ہے کس نیت سے بیٹا اللہ کے نام پہ دیے لاؤ آنٹی لائیں باجی ٹھیک ہے بھائی لے آئیں حضرات ہاں ہاں باہر آواز لگتی ہے جمعہ رات کو بالو کڑیو چیز مڈی دی لے جاؤ بچے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جس گھر سے نہیں نکلتے لوگ کیا کہیں گے ہاں آتے ہیں لوگ لے لیجئے کہتے ہیں جی نہیں لینا کیوں ای تیرلا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی جو کام میرے محبوب کی سنت سے ہٹ کے کیا جائے ہمیں اس سے پرہیز ہے لوگ جو مرضی کہیں شوگر کا مریض نہیں کھاتا افطاری میں میٹھا نہیں لے رہا ہوتا لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر نہیں لیتا کیونکہ مرض کی شدت کا پتا ہے پرہیز کرنا پڑتا ہے مومن کو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے بدعات اور خرافات کی دنیا میں کبھی نہ جائیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی خوشی کے اندر بھا جی, جی ٹول نہ بچائے تو لوگ کی, کی کہیں گے پوش ایرے بیٹھے ہیں جی اتنے آپ آ نہ کی, کی کہیں گے مہندی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے ارے یہ بھی پتا کر اگر یہ کیا تو پھر رب کیا کہے گا فرشتے کیا کہیں گے فرشتے کیا کہیں گے ایک بڑی سادی سی مثال لے لے پاکستان میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مومن کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے اور اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ عیسہ ننگا رہے اگر آپ اس کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ٹکنا ننگا نہیں کرتے یار جی میں ستن تا چوکلی لوکی کی کہن گے پوت دی پائی باؤ جی کپڑا تھوڑ گیا کی مسئلہ ہے پانی لا کے ہیں چکڑے تھلے یعنی اس طرح کی باتوں سے لوگوں سے ڈرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ذرا مثال دینے لگا ہوں عورت بیوی بی ہونے کے ناطے اس کا شوہر سے پردہ نہیں ہے ساری دنیا سے کرے مگر شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے سامنے پردہ کرے تو جی وہ جدو بندہ سامنے آئے پلی لے لے شوہر کچھ کہے گا کہ نہیں کہے گا ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں پھر منہ ڈھانپ لے جلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے خلوت ہو پھر منہ ڈھانپ لے آخر سہریا کہے گا کہ نہیں یہ لے جاؤ یہ پردے دی بہت پئی ہے تیرے رب نے تجھے بنایا ہے اور تیرے رب کو اچھا لگتا ہے تو مرد ہے کہ تیرا ٹخنا ننگا ہو اور تو پھر ڈھانپے قیامت کے دن پتا ہے نتیجہ کیا ہے دنیا میں محبوب کی دعا نہ ہوتی تو اس بد کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا آکا کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور قیامت کے دن نہ رب بات کرے گا نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ماف کرے گا سخت ترین عذاب یہ معمولی سی چیز ہے بے لذت گنا مگر ہم صرف اس لیے کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اچھا نہیں لگتا سگریٹ پیئے لیکن پھر پی لینا یار لوکی کی کہن گئے لے انہوں سگریٹ پینی نہیں آتی انہوں دی کش لونی نہیں آؤں گی انہوں کوٹ لونا نہیں آؤں اسے پان کھانا نہیں کتنی جرم ہے جو ہم اس وجہ سے آغاز میں کہتے ہیں کہ لوکی کی کہیں گئے اور پھر ہم اس کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں تو آئیے جرم کی دنیا میں لوگوں کی وجہ سے نہیں جانا اور حق سے دور لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونا ہمارے مسائل اسی وجہ سے گمبیر ہو رہے ہیں ہم کسی کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتے لوکی کی کہیں گے تو میرے بھائیو یہ معاملے دینی ہوں عقیدے کے ہوں اسلام کے ہوں ایمان کے ہوں ہمارے معاملات کے ہوں خوشی اور غمی کے ہوں اللہ کی قسم صرف اس وجہ سے ہم بیک نہیں لیتے میں ایک ویرے نے کیا میں کہا یار میں کر دودھ خالص بیچیا کر کہنا سائی صاحب میں جی خالج ویچ ہے نا میں ہوں دس ڈرم ویچنا پھر مینو تو پچھو ایک ہی لب ہے میں ایک کے بیٹھا ہوں لکی کی کہیں گے بھی یہ مال مک گیا یہ تھوڑ گیا کی حال ہے میرا جو ویلیو نہیں رہنی ساخ ختم ہو جانی اسی رمضان ہماری ڈسکشن ہوئی بڑی تفصیل سے بیٹھے رہے میں نے کہا یار کچھ ہم مل کے کوشش کریں اللہ سے رس کے حلال مانگیں اللہ دے گا آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں وائنڈ اپ کرنا کتنا مشکل ہے تھوڑے میں رہنا واقعی مشکل ہے ڈرتے کیوں ہیں لکھی کہ گھر والے کیا کہیں گے میں نے آپ لوگوں کو وہ بینک والے کی مثال بڑی مرتبہ دی ہے گھر میں اماں کہتی تھی پوت ایک کی چکر ہے بہنیں کہتی تھی کیا مسئلہ ہے کیڑے مولوی بھی پیچھے لگ گیا ہے کس نے آپ کو کہہ دیا ہے انہوں برداشت نہیں ہوا تیری تنخواہ چنگی سی ایسی ماحول جو بہندہ سے لوگوں کی باتوں میں وہ نہیں آیا اس نے چھوڑا سترہ سال امتحان میرا ہے آخر میرے رب نے جب دیا ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھا اس لیے آپ اور میں آج ایک عزم کریں ایک عزم کریں کتنے لوگ ہیں عمرے پہ جا کے نا ٹینڈ نہیں کرواتے ٹینڈ نہیں کرواتے حالانکہ لاکھ سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ لگا کے گئے ہوتے ہیں حج پہ جاتے ہیں سات آٹھ لاکھ کا کیس ہے دنیا کی سب سے مہنگی ٹنڈ ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے لیکن وہاں جا کے کیا کہتے ہیں پا جی باقی تو سارا دی خیر ہے پر میری پیار محبت ہے انہیں مینو روکیا سی بیگم کا ڈر نہیں بہنوں کا ڈر نہیں انہوں کا کوئی رولا نہیں بھا جی میں کرا ل لیکن نہیں میں افس جتے کام کرنا اوتھے انہوں نے کہا سی حاج صاحب جو مرضی اج کرaje جی, پر ٹنڈ نہ کرایا جائے جی, دفتر چ بڑا نا عجیب جے جی لگے گا۔ ڈر رہے ہیں کہ میرے سر میں موکے ہیں میں اس لیے بال نہیں کٹواتا۔ ارے تو یہ دیکھ تیرے رب کو کتنا اچھا لگا ہے تیرا یہ سٹائل کہ اس نے پوری دنیا سے ما ورا کر کے تجھ کو یہ لباس دے کے اپنے در پہ بلا کے سب کروا کے کہا ہے ایک واری تے کروا کے وے اور واقعی یہ وہ ٹنڈ ہے کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں پوری دنیا میں وہ مزہ نہیں جو رب کے گھر میں جا کے یہ کروانے کا ہے یہ میں مثالیں کیوں لاتا ہوں حضرات یہاں کتاب اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی تھی یہاں رسول وسلم کی بے شمار روایت روایات بھی لائی جا سکتی ہیں لیکن میری اپنی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں میرے گھروں میں جو مسائل ہیں ہم اس وجہ سے ایک دوسرے کو حق نہیں دیتے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پڑوس کے اندر محتاج ہیں ہم ان کو صرف اس لیے نہیں دیتے میرے گھر والے کی کہن گئے بھی کیوں ڈرتے ہیں آپ گھر والوں سے آپ بتائیں گھر والوں کو کہ یہ حق ہے یہ غریب ہے یہ محتاج ہے یہ ضرورت مند ہے میں نے دینا ہے آپ رشتے کے معاملے میں کف ہوتا ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے پھر اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے لوکی کی کہن گئے لوکی کی کہن گئے ابھی پرسو بات ہو رہی تھی ایک بڑی رائل فیملی ہے اللہ تعالی عزت دے کہنے لگے جی کوئی رشتہ دسو میں نے کہا رشتے بڑے ہیں کہتے جی منڈا نہیں کوئی میں نے کہا لڑکے ہیں آپ دیکھنا نہیں چاہتے آپ ذرا نظر بھی تو نیچی کریں نا آپ تو اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں میں نے کہا جی جو جو آپ شرطیں کہہ رہے ہیں وہ ساری پوری ہیں ساری پوری ہیں قد بھی ہے شکل بھی ہے صورت بھی ہے ہائٹ بھی ہے وائٹ بھی ہے پرابلم صرف ایٹوڈینٹ نہیں جی لوکی کی کہن گئے ایڈی تھوڑ پہ گئی سی جہاں بچہ کام نہیں سی کرتا انہوں رشتہ دے دیتا ہے سٹیٹس لوکی کی کہن گئے اب بیٹھے بیٹھے اس بچی کو کتنے سال ہو گئے ہیں گیارہ سال زندگی کے کہتے ہیں جوانی سے اوپر ہو گئی مسائل میں چالیس چالیس سال عمرے ہو گئی ہیں ساری شرطیں پوری ہیں برادری والی شرط نہیں لوکی کی کہن گئے بھائی لوگوں نے مجھے کیا کہہ لیا میرے ابا جی کہتے تھے ماں جی کہتی تھی پوت اپنی برادری بڑی شہ ہوں نکا جی کیا کریں بڑی سسٹر کی شادی انہوں نے کی باقی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی سب کی میں نے کی اور کہیں بھی یہ نہیں دیکھا برادری کون سی ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ رشتے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے میرا مالک جو ہے وہ امیروں کو فقیر کر دیتا ہے فقیروں کو امیر کر دیتا ہے فیصلے اس کے ہیں کبھی رب پہ راضی ہو کر کے تو دیکھیں لہٰذا آج کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنے اپنے بچوں کو مت کہنا کم نہیں کرنا لوکی کے کہنے یہ ڈر پیدا کریں کہ رب کیا کہے گا اس ماں کی طرح کہ جس نے یہ کہا تھا پوت پانی پا اور اس بیٹی نے کیا کہا تھا اماں امیر المومنین نے روکا ہے اما نے کہا وہ کہڑا وندہ ہے لوگ بے شک دیکھیں یا نہ دیکھیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ حقیقت سے دور ہونا ہے نہ حق سے دور ہونا ہے نہ شر کے قریب ہونا ہے نہ جرم کو اپنانا ہے اس کو لینا ہے جملے کو سائڈ پہ کر دینا ہے اور یہ دو ایتیں ذہن میں رکھنی ہیں اتخشونا ان سے ڈرتے ہو اتخش لوگوں سے ڈرتے ہو فلاح اللہ کا زیادہ حق ہے انتخو کہ اس سے ڈرو یستفون امین اناس وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو بلا یس تخون امین اللہ, اللہ اللہ سے نہیں چھپتے کوئی جرم کرنے سے پہلے لوگ کیا کہیں گے چھپ کے کرنے کا موڈ ہے تو پھر اپنے رب سے چھپیے کیجئے جرم کیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہاں کیجئے جہاں اللہ سے چھپ جائے کوئی جگہ ڈھونڈی ہے دنیا میں جہاں اللہ نہیں دیکھتا اور اگر کچھ کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے لوگوں کی وجہ سے سائڈ پہ کر دیں آپ کو ہے کیا ایمان کا ریل ٹیسٹ مل جائے گا ایمان کا اصل مزہ یہ میں چکھا کے بات ختم کرتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من ردی اب اللہ رب ابل اسلام محمد الرسولہ جو بندہ ان تین باتوں پہ راضی ہو جائے اللہ کے رب ہونے پہ اسلام کے دین ہونے پہ محبوب کے رسول ہونے پہ وہ ایمان کا اصلی مزہ چکھ لیتا ہے یورپ میں جا کر کے نہ کئی دفعہ شلوار قمیض پہننا بڑا عجیب لگتا ہے ماحول کچھ ایسا ہوتا ہے لوگ اپنی بچیوں کو نوائے وقت کا وہ مجھے کالم نہیں بھولتا جب اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو اس قدر ماڈریشن کی طرف لے گیا اتنا ماڈریٹ لوگ کیا کہیں گے یہ ماڈرن ہی نہیں ہے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کا ٹوٹل لباس ختم کروا دیا نائن الیون کے واقعے کے ساتھ ہی میں نے صرف کہا کہ زیادہ سے زیادہ ایک چڈی رہے ایک برا رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تاکہ دنیا میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ ماڈریشن سے جو ہے وہ نفرت کہتا ہے اور یہ پرانی سوچ اور ایشیائی سوچ کا مالک ہے کہتا ہے میری بچیوں کے جسم کو ایشیائی دیکھ کے جب گورو نے تھوکا تو میں زندہ زمین میں گڑ گیا کہ ننگا ہو کتنا ہوتا ہے لوگوں کی وجہ سے کرتا تھا آج تیرے منہ پہ تھوکا گیا ہے. تیری عزتوں پہ تھوکا گیا ہے تجھے مارا گیا ہے کیا کچھ نہیں ہوا باہر جا کے لباس سے بے نیاز ہو جاتی ہے دنیا لوگ کیا کہیں گے تجھے اللہ کا ڈر نہیں کتنی دنیا ہے باہر جا کے پردہ چھوڑ دیتی ہے یہاں پردہ کرتے ہیں باہر کے شہر میں جائیں گے لوگ کی کہن گے لے آئے سیر کرنے نے تو پردے کی تھی پھر دن میرے بھائی پردے میں بھی رہ کے کچھ ہوتا ہے ایک سین دکھانے لگاؤں میں مزدلفہ میں رات غالبن عشاء کی اذانیں ہو چکی ہوں گی اس وقت پہنچاؤں وہاں آپ کو پتہ ہے مگر عشاء شاہ اکٹھی ہوتی ہے میں نے دو چیزیں دیکھی ایک عورت ہے ایک عورت ہے اس کی اس حصے تک مزدلفہ میں ننگی بیٹھی ہے چادر اس نے اوپر کی ہوئی ہے بازو اس کے ننگے ہیں بیٹا اس کا سامنے بیٹھا ہے اور وہ اپنے جسم کو ننگا کر کے بیٹے کو وہیں بیٹھے بیٹھے فیڈ کرا رہی ہے ایک یہ بھی ثقافت ہے اور دوسری ثقافت دوسری ثقافت شوہر اپنی بیوی کو وضو کروا رہا ہے ہاتھ پہ دستانے ہیں اس نے کیسے اتارے اور ہاتھ پیچھے کر کے کیسے دھوئے یہ بھی ایک انداز ہے پورا وزو کیا ہے مگر یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اتنے پردے میں رہ کے وضو حضرات پردہ اللہ نے حکم دیا ہے لباس رب نے حکم دیا ہے جو عزت اور آبرو رب نے رکھی ہے اسے دنیا کی وجہ سے مت چھوڑنا جو گناہ شیطان بتا رہا ہے اسے لوگوں کی وجہ سے مت کرنا کیونکہ رب کی ناراضگی سب سے اہم جو مزہ بتا رہا تھا ایک مجلس میں چلے جائیں وہاں جا کے نا آپ کو ساری دنیا کہ یار کچھ نہیں ایک واری نہ صرف دس روپے گلے چپا کے نہ دروازے چک چو کے لنگ جا اور میں دیکھ رہا ہوں ایک لاکھ لوگ ہیں سارے جھک کے گزر رہے ہیں یہ مجھے کیا کہیں گے یہ پتہ نہیں وچ کون آ گیا ہے اللہ کی قسم زندگی کے دس سال درباروں مزاروں پہ گزرے ہیں اسٹوڈنٹ لائف تھی دنیا تھی ساتھ سب کچھ کرتے تھے لیکن جہاں رب کے لیے جھکنا اتنی رب نے الحمدللہ للہ سمجھ دی تھی بلا وجہ سر نہیں جھکایا بڑی دنیا نے کہا ہوگا بھائی کیا کر لیں گے مر گئے موت آ گئی ددیال بولے ننیال بولے موت آ گئی نہیں مزہ تب آتا ہے جب ایک کام آپ صرف رب کی وجہ سے کرتے ہیں یا رب کی وجہ سے چھوڑتے ہیں ایک ہزار آدمی کی افطاری ہو رہی ہے آپ ٹائم کے اوپر روزہ کھول دیتے ہیں نا مزہ ہی وکھ رہا ہے کیوں ٹائم میرے محبوب نے دیا ہے میں نے محبوب کی وجہ سے چھوڑا ہے ایک کھانا ہے آپ کو ساری مٹھائیاں آئی ہوئی ہیں اور آپ وہ نہیں کھاتے کیونکہ اس کے اوپر ختم ہے میرے محبوب نے نہیں پڑے یہ کام ہوا ہے میرے آکا نے نہیں پڑھے میں نہیں کھاتا یہاں بھوکے رہنے کا جو مزہ ہے نا اللہ کی قسم وہ مٹھائیوں میں نہیں ہے ساری دنیا ٹکنے ڈھانپ کے جا رہی ہے آپ شلوار اوپر کر کے جا رہے ہیں نا صرف اللہ کے لیے محمد اس کے مزے ہی اپنے ہوتے ہیں لہٰذا آپ لوگوں سے نہ گھبرائیں ایمان کا اصل مزہ چکھنا ہے تو رب پہ راضی ہوں اسلام پہ راضی ہوں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب نے پہ راضی ہوں آپ کے مزے دوبالا نہ ہو جائیں تو مجھے آکے کے جہاں دل کرے پکڑ لینا کبھی زندگی میں زندگی میں, میں, میں نے ایک دوست کو کہا تھا یار تیرا دین ہے تیرا مذہب ہے رفل یہ دین کرنی نہیں صحیح میں نے کہا کبھی صرف اللہ کے لیے ایک مسجد میں جا جہاں سارے نہیں کرتے صرف ایک دفعہ محبوب نے مانتے نا کی ہے محبت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اور محبوب کی سنت کے لیے تو کر کے دیکھ پاؤں ملا کے تو دیکھ ایک نماز صرف مجھے ادھار دے دے جو ت نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے پڑھ کے جی تلام پھیرے نا تو سارے امام سمے پروفیسر صاحب خیر ہے کی ہویا کہ جہیا مینوں ادو گلان سنن کا مزہ آیا نہ اللہ کی قسم جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا میں تھوڑا سا وہ بھی ساتھ فلیور دوں اینڈ تو دنیا نہ پہ تو سالن چنگا نہیں ہاں جی یہ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ نہیں ان کو پرواہ ہوتی کہ لوکی کہ ابو کی کہو اچھا ابا ہویا وڈا ہو یا, گیا ان کی کہ اما کیا کہے گی کی؟ اسے فکر نہیں ہوتی یہ جہاں اس کی سوئی اڑی ہوتی ہے وہاں پہ اڑ جاتا ہے مومنو, ہمارا پیار تو رب سے دنیا کے ہر پیار پر غالب ہے اگر یہ غالب ہے تو پھر دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں پکی انشاءاللہ انشاء وہ ہوتا ہے جو بندہ دل سے کرے رب کے ساتھ کرے کچھ نہیں ہوتا دنیا کیا کر لے گی انہوں نے نہ ہمارا نفع کر سکنا ہے نہ نقصان کر سکنا ہے ساری دنیا تیرا نقصان کرنے پہ آئے اللہ تیرا فائدہ سوچ رہا ہو نقصان نہیں کر سکتے ساری دنیا ہاتھ میں پیسے پکڑ کے تیرے فائدے کے لیے بھاگ رہی ہو لیکن اللہ نے وہ چیز تیرے حق میں نہیں لکھی تو وہ تجھے مجھے نہیں ملنے والی لہٰذا لوگوں کی رضا مندی کے پیچھے مت بھاگئے اپنی بات اپنی سوچ اور اپنے معاملات کے ساتھ بڑھیے اللہ آسانی کر دے گا یہ گزارش کی گئی ہے کہ دو بیٹے ہیں یوسف اور عبداللہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں تو آپ اونچی سی دل سے کا آمین کہنا فرشتوں کی امین ساتھ ملے گی اللہ تعالیٰ ان دونوں بیٹوں کے انشاءاللہ ذہن تیز کر دے گا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں اللہ ہمارے جس بھائی نے بھی یہ لکھا ہے ان کے بیٹے یوسف اور عبداللہ کو ذہنی طور پہ ایمان کی دولت کے ساتھ مضبوط فرما دے اور جو پریشانی ہے اللہ دور فرما دے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں بیمار یا مریض ہیں یا ان کے لواحقین یا رشتہ دار یا عزیز و اقارب اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دے صبح نقل اللہ مب حمدی کا شد اللہ الہ اللہ تصوفر